الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا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 وجال کم شروع ان اکرم کم اللہ کم انہی من خبیر صدق اللہ تین آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور یہ سر حجرات کی آیات پورا مسلمانوں کا نظام معاشرت اخلاق عادات اور ایک دوسرے کے ساتھ برتنے والے رویوں کا اس کے اندر تذکرہ ہے اور قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ انتہائی بلاغت کے ساتھ انتہائی فصاحت کے ساتھ کم ترین الفاظ کے اندر اور اتنے مس... ما... اتنے وسیع معنی اور مفہوم اس میں بیان ہوتے ہیں کہ اس کی تفاصیر پھر جلدوں کے اندر لکھی جاتی ہیں اس کی تفصیلات لکھی جاتی ہیں تھوڑا سا اس کے معاشرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس معاشرے میں یہ بات نازل ہوئی ایک تو اس معاشرے میں قوم پرستی تھی قوم پرستی کے اسرے پر فوقیت جتلائی جاتی تھی خطابت میں بھی تقریروں میں بھی اور اس سے بھی زیادہ اشعار کے اندر جاہلیت کے زمانے کی عربی شاعری آپ اٹھا کر دیکھیں وہ محفوظ ہے ایک بڑا حصہ اس کا تو اشعار کا ایک بڑا موضوع جو ہے وہ اپنے آبا و اجداد کے کارناموں پر فخر ہے اپنے نصب کے اوپر فخر ہے اپنی قوم پر جسے کہتے ہیں نا اپنی بلڈ لائن کے اوپر اپنی خون کی قسم پر اور یہ تاثر ہے کہ ہمارا خون باقی لوگوں کے خون سے کوئی زیادہ افضل اور ہمیں کچھ بائی برت دوسرے لوگوں کے اوپر کچھ فوقیت حاصل ہے ہمارا ہماری برادری کا ادنا ترین آدمی بھی دوسری برادری کے اعلیٰ ترین آدمی سے بہتر ہوتا ہے یہ تصورات وہاں پر موجود تھے وہ پوری عربوں کی ساری جنگ و جدل اسی کے اوپر ہوئی ہے اور وہ پورا لٹریچر اس کے اوپر جو مرتب ہوا وہ اسی پر ہوا ہے دوسرا یہ ہوا کہ جب لوگ جو مختلف روایات ان آیات کی شان نزول میں آئی ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس میں آگے جو بھی آئے تھے کہ حضرت اکرما بن ابی جہل مدینہ منورہ میں جب گھومتے پھرتے تھے تو کہیں انصار کے نوجوانوں نے دو تین دفعہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا ان پر انگلی اٹھائی کہ یہ ابو جہل کا بیٹا ہے یہ بات ان کو بری لگی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر شکایت کی کہ مجھے یہ لوگ اشارے کر کر کے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ یہ ابو جہل کا بیٹا ہے تو اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کو برا بھلا کہہ کر زندوں کے دل مت دکھاؤ تو اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ امہات المؤمنین میں سے حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ اپنی سوکن حضرت ام سلمہ کے اوپر ایک بلیغ سا تبصرہ اشارے سے کیا تھا جس نے کہا تھا کہ ان کا قد صرف اتنا ہے ایک بالشت کا اشارہ کر کے کہا کہ وہ چھوٹے قد کیں تو یہ بات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی نہیں لگی اور اس یہ یہ وہ ساری بعض روایات ہیں جس میں سے ان آیات کے بعض حصوں کے بارے میں فسرین کا یہ خیال ہے کہ اس کے تناظر کے اندر یہ نازل ہوں تو پہلی آیا ہے کہ یادین آ من یس خر قوم قوم آسہر کہ اے ایمان والو نہ تو مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہے ہوں وہ خود ان سے بہتر ہوں وہ لوگ ان سے بہتر ہوں جن سے مذاق اڑایا جا رہا ہے ولا نسا ام من نسا ان اصا کن خیر کہ اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں خود ان سے بہتر تو علماء نے یہاں لکھا ہے کہ قوم کا جب لفظ آ جائے تو اس میں مرد اور عورتیں دونوں مراد ہوتے ہیں لیکن پھر عورتوں کا ذکر الگ سے کیوں کیا گیا ہے ایک دفعہ تو کہا گیا کہ قوم میں کوئی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے اور قوم مرد اور میں مرد عورت دونوں داخل نہ پھر کہا ہے نہیں بلا نساں من نسا کہ عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں تو اس میں یہ تاکید ہے عام طور پر عورتوں کے ہاں یہ مزاج بنسبت نسبت مردوں کے زیادہ پایا جاتا ہے کہ جس میں تبصرہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے اوپر اور اس تبصرے کے اندر پھر ہر چیز کا ذکر آتا ہے اس کے اپنے جس کی بات ہو رہی ہوتی ہے اس کے خاندان کا بھی اس کی برادری کا بھی اس کی قوم کا بھی بعض اوقات حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی انہا نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی تھی کہ مجھے یہ دیگر ازباج مطہرات جو ہیں یہ مجھے کبھی یہودی یا یہودی کی بیٹی کہتی ہیں چوں کہ آپ ایک بہت مشہور یہودی سردار بنو نظیر کے جو سردار تھے ہوئی ابن اختب آپ ان کی بیٹی تھی اور ان کے والد مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان سے یہ کہو کہ میں ہارون علیہ السلام کی بیٹی ہوں اور موسا میرے چچزاد بھائی ہیں اور محمد مصطفیٰ میرے شوہر ہیں کہ میرے مجھے تین پیغمبروں سے نسبت ہے تو تم لوگ ان تم یہ جواب دو آئندہ جو تمہیں یہ کہے کہ تم کسی یہودی کی بیٹی ہو حصفیہ رضی اللہ تعالیٰ حاصلہ تو یہ یعنی ازواج متحرات اور امہات المؤمنین جیسی پاکیزہ اور برگزیدہ ہستیوں کے اندر کی بھی ان چیزوں کو جو روایات میں لکھا گیا ہے محفوظ کیا گیا ہے حالانکہ وہ شرف صحابیت بھی ان کو حاصل ہے امہات المؤمنین کو اور اور اہل بیت میں سے بھی اور دوہرے ان کو فضائل حاصل ہیں لیکن اللہ جن قرآن ایسا ایک اسلام ایک ایسا دین فطرت ہے کہ جو فطری چیزیں ہیں فطری چیزیں اس کو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ بالکل ختم ہو جائیں گی کسی معاشرے سے اس پہ روک ٹوک لگا دی گئی ہے اس کے اوپر اسلام نے اپنا جو حکم ہے وہ ضرور صادر کیا ہے لیکن فطرت سے کوئی انسان اپنی نکل نہیں سکتا بہرحال اسی لیے ذکر آیا از واج کا تو حادیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی علہ کے ہاں مقیم تھے جس طرح باری ہوتی تھی امہات محات کے کی عائشہ کی باری تھی تو کسی اور ام المؤمنین نے اس دن کچھ پکا کر بھیج دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیالے کے اندر شوربہ اور گوشت آپ کو پسندیدہ تھا اور وہاں کھانا کم پکتا تھا آپ کے گھروں کے اندر تو کبھی ایسی کوئی چیز ان کے پاس آئی انہیں پکائی تو ان کو خیال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں شریک کروں اگرچہ ان کا دن نہیں تھا جہاں پر حضور قیام کرتے تھے تو کھانا ادھر ہی کھاتے تھے اور وہی ام المین تیار کرتی تھیں تو ان کی لونڈی ایک خادمہ وہ پیالہ لے کر آئی حدائشہ کے گھر کے اندر تو ہدائشہ کو اس پیالے کے کو دیکھ کر بڑا غصہ آیا کہ آج میرا میرا دن ہے اور اس میں بھی انہوں نے کھانا بھیج دیا تو آپ نے ایک ہاتھ مار کے اس پیالے کو گرا دیا تو وہ ٹوٹ گیا سارا شوربہ بکھر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لانڈی ہکا بکا کھڑی ہو گئی کہ میں کیا کروں ایک عمر منیم کا پیالہ لائی تھی دوسری میں توڑ دیا تو حضور نے فرمایا اس سے کہ غارت عمو کی تیری ماں کو اس لونڈی سے کہا خادمہ سے کہا کہ تیری ماں کو یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو غیرت آ گئی یعنی انہوں نے غیرت کی وجہ سے یہ پیالہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو خیال آیا کہ کتنا زیادہ ہو گیا ہے ریایکشن تو حضور سے پوچھا کہ رسول اللہ کیا اس کا بدل کیا ہو اس کا اگر تلافی ہو تو کیا ہو تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ ایسا ہی پیالہ اور ایسا ہی سالن ایسا ہی شوربہ اور ایسا ہی پیالہ مطلب یہ کہ بے پیا لے کر اس طرح کا شوربہ پکا کر ان عمل کی خدمت کے اندر بھیجو جن کا پیالہ توڑا ہے جن کا شوربہ گرا ہے تو یہ فطری چیزیں ہیں اور اس فطرت کو جو رپورٹ کیا گیا جو یعنی جو محفوظ کیا گیا ہے احادیث میں یہ اسی لیے ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ حضرات صحابہ اور صحابیات ہماری طرح کے انسان ہونے کے تبار سے میں درجے کی بات نہیں کر رہا ہماری طرح درجات تو ان کے کوئی تصور بھی ہم نہیں کر سکتے لیکن انسان ہونے کے تبار سے بشر ہونے کے تبار سے جذبات اور احساسات کے تبار سے فطرت کے تبار سے وہ بھی انسان تھے اور یہی جذبات ان کو بھی پیش آتے تھے جو عام انسان کو پیش آتے اور اس پر ان کو اللہ جن نے ان کو جن مراحل سے گزارا اس سب کو اس میں ذکر کیا گیا تو کہا کہ ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ مذاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو کمتر سمجھتے ہوئے اور خود کو بہتر سمجھتے ہوئے اس کا مذاق اڑانا یہ نصب کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کاموں کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے اور اس کے اندر کوئی بھی اور ایسا پہلو بھی ہو سکتا ہے جس میں دوسرے کی تزلیل یا اس کی توہین یا اس کی حقارت یا اس کی کمی انسان کے اندر ہو دل کے اندر ہو اور اپنی بڑائی خود بخود ہوتی ہے تبھی مذاق اڑایا جاتا ہے تو کبر اس کے اندر کبر کا اندیشہ ہے تکبر کا اندیشہ ہے اور یہ توازوں کے خلاف ہے دوسری بات ارشاد فرمائی کہ بولا تل مضو انف سکم ولا تنا تن کہتے ہیں تانا دینے کو تو یہاں آیت کا جو لفظی مطلب ہے وہ لکھا ہے بولا تل مضو اپنے آپ کو تانا مت دو انف کو تو یہ مطلب ہے اپنے آپ کو مت دو تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو تانا کون دیتا ہے تانا تو دوسرے کو دیا جاتا ہے تو یہاں وہ فسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی دوسرے کو تانا دیتا ہے تو دوسرا پھر اس کو دیتا ہے تو یہ اپنے آپ کو تانا دینے کا باعث بنتا ہے ایک آدمی کا دوسرے کو تانا دینا جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے ماں کو گالیاں مت دلواؤ تو کسی نے کہا کہ اپنے ماں کو تو کوئی بھی گالیاں نہیں دیتا تو کہا جب دوسرے کے ماں کو دی جاتی تو وہ جواباً تمہارے ماں کو دے تو تم اپنے ماں کو گالیاں دلوانے کا باعث بنے اور ذریعہ بنے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 تو اس کو بکاس بلایا کریں تو وہ پھر مجھے یاد ہے کہ بڑے وہ بڑے اچھے آدمی تھے اٹامک انرجی کے اندر بڑے سینئر انجینئر تھے ان کی اہلیہ بھی کہیں پڑھاتی تھی کسی یونیورسٹی کے اندر پھر وہ دونوں میاں بیوی بی بی بی بڑے اہتمام سے ایک بیٹے کا نام انہوں نے اویس رکھا تھا اس کو اووی بلاتے تھے اور ایک کا نام بکاس رکھا تھا اس کو وکی بلاتے تھے تو پھر بعد میں دونوں میاں بیوی بی بی نے بڑی پریکٹس کی اس لیے کہ او کو اویس کہیں اور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 اس کو اچھا نہ لگتا ہو تو اس کو اس نام سے پکارنا جائز نہیں ہے پھر فرمایا کہ بے سلسم الفسوخبہ بعد ایمان ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا بری بات ہے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب تم لوگ ایمان لے آئے ہو کیونکہ یہ تو خطاب ہی آئی و لدینہ مسلمانوں سے ہو رہا ہے اب تم اپنے آپ کو گناہگار مت کرو ان کاموں کے ذریعے سے کن کاموں کے ذریعے سے جس کا ذکر اوپر گزر گیا کہ ٹھٹھا مت کرو مذاق مت کرو قومیں ایک دوسرے سے عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ اور تانے مت دو ایک دوسرے کو اور ایک برے نام برے انقاب سے ایک دوسرے کو مت پکارو ایسا کرنے سے بندہ گناہگار ہوتا ہے اور مومن ہونے کے بعد اپنے آپ کو گناہگار بنانا کوئی اچھی بات نہیں ہے یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ کہا گیا ہے کہ تم یہ سارے کام وہ ہیں جس میں ہم دوسرے کی جانب برائی کو منسوخ کرتے ہیں جب ہم اس پہ مذاق اڑاتے ہیں تو بھی اس کو برا ثابت کرنا چاہتے ہیں مذاق کا مطلب یہی ہوتا ہے جب ہم اس کو کوئی تانا دیتے ہیں تو تانے کے اندر بھی ہم اس کو برا بنانا چاہتے ہیں اور ہم جب اس کو کوئی گن برا لقب دیتے ہیں تو بھی ہم اس کو برا بنانا چاہتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ برا تو انسان گناہوں کی وجہ से بنتا ہے. یعنی انسان में جو برائی آتی ہے وہ اس کے لقب کی وجہ سے تانے وجہ سے, کے کہنے وجہ سے کسی کی ہنسی مذاق اور ٹھٹھے کی وجہ سے برائی نہیں آتی برائی گناہوں کی وجہ سے آتی ہے اور وہ برائی हम ہم طرف لانا چاہ رہے تھے ان کاموں کے کرنے کی وہ برائی تو خود ہمارے اندر آ گئی اس کے نتیجے हम اندر ہم दूसरे کو اور ہم خود برے بن گئے بوجہ گناہگار ہونے کے ان چیزوں کے اندر اس چھوٹی سیایت میں یہ مطلب ہے اس بات کا کہ بک سلسم الفسوخ و ایمان کے ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا یعنی بندے کے نام پر گناہ لگے اس کے حصے میں گناہ آئے یہ بہت بری بات ہے ومنلمتب اور جو لوگ ان باتوں سے باز نہیں آئیں گے الائے کہ وہ ظالم لوگ ہیں اپنے اوپر ظلم کرنے والے لوگ ہیں جو اس کے باوجود اس سے باز نہیں آئیں گے یہ پہلی آیت ہوئی دوسری آیت ہے یا الذین من الظن کہ اے ایمان والو بدگمانیوں سے بچو ظن اس کو عربی کے اندر ہم اس کو بدزنی بھی کہتے ہیں سوئے ظن بھی کہتے ہیں ظن ویسے گناہ گمان کو کہتے ہیں حسنِ ظن بھی کہتے ہیں حسنِ ظن کا مطلب ہوتا ہے اچھا گمان کرنا کسی سے اور یہاں کا کہ ب... ب... اجتن تل... کثیر امن اَََََََََََََ یعنی بہت سے گمانوں سے بچو لوگوں سے بہت زیادہ جب تم گمان ان پہ کرو گے گمان کا مطلب کیا ہے گمان کا مطلب ہے بغیر دلیل کے بغیر مشاہدے کے کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا اب اگر وہ رائے جو ہے اچھی ہوگی تو وہ حسن زن کہلائے گا اور اگر وہ رائے بری ہوگی تو سوئے زن کہلائے گا یا بدگمانی کہلائے گی کسی آدمی کو دیکھ کر آپ کو شک پڑتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے ایسا ہوگا یا کسی خاتون کو دیکھ کر کسی دوسری خاتون کو شک پڑتا ہے کہ یہ خاتون ایسی ہوگی اس میں یہ برائی ہوگی اس کے اندر یہ کوتاہی ہوگی اس کے مزاج ایسے ہوں گے اس کے اخلاق ایسے ہوں گے اس کی عادات ایسی ہوں گی حالانکہ وہ ایسا نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں بدگمانی اور اس سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے دیکھیں حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ انا عند ظن ابدی بی میں انسان کے ساتھ اس کے گمان کے موافق فیصلہ کرتا ہوں اگر کوئی خاتون بہو لے کر آئی ہے اپنے گھر کے اندر اور وہ لانے سے پہلے ہی اپنی بہو کے بارے میں ایک منفی رائے رکھتی ہے اس کا یہ خیال ہے کہ اب تو یہ آ گئی ہے اب تو یہ بڑے مسئلے پیدا کرے گی اور اب یہ یہ کرے گی اب یہ میرے بیٹے کو مجھ سے جدا کر دے گی اب یہ گھر پہ قبضہ کر لے گی اب یہ فلانا تو اللہ جلد شاہ نے بتایا کہ میرے ساتھ جیسا گمان کرو گے میں ویسا ہی معاملہ کروں تو وہ ساری برائیاں جو شاید اس میں نہ ہوں نہ ہوتیں تو وہ اس میں اس گمان کے نتیجے کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں ایسی ایک بہو ایک گھر میں رخصت ہو کر آئی ہے اور اب وہ آتے ہی یہ سوچ رہی کہ ساس تو میری سب سے بڑی دشمن ہے یہ کوئی ٹھیک بات بھی کرے تو اس کا مطلب غلط ہوتا ہے یہ اگر صحیح بات بھی کرے تو اس کے دل کے اندر کوئی بری بات ہوتی ہے اب اگر غور کریں اور خواتین خاص طور پر ہمارے دل میں اس قسم کی خدا جانے کتنی باتیں ہم نے پالی ہوئی ہوتی ہیں ایک دوسرے کے بارے میں اب یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جس کے بارے میں ہم برا گمان کریں گے ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا نہ ہو لیکن ہمارے گمان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو ویسا کر دے اسی طرح ایک آدمی ہو سکتا ہے کہ ٹھیک نہ ہو اور اس کے اندر اس کے دل کے اندر بغض ہو عناد ہو اور منفی باتیں ہوں لیکن آپ نے اس کے بارے میں حسن زند کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کے زن کے مطابق اس کو ویسا کر دے اس کو ٹھیک کر دے حدیث شریف بالکل یہ صحیح حدیث ہے کہنا زن آپ دی مجھ سے بندہ یعنی آپ اللہ سے اگر یہ گمان کریں کہ اللہ یہ دیکھنے میں تو اس کا رویہ ایسا ہے لیکن تیری ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ایسی نہیں ہوگی ایسا نہیں ہوگا تو اللہ جل شاہ رحو اس کو اسی بنیاد آپ کے اس پس زن کی بنیاد پر آپ کے لیے اس کو اس میں شر ہونے کے باوجود آپ کے لیے اس کو باعث خیر بنا سکتے ہیں اپنے دلوں کو ہر وقت ٹٹولنا چاہیے رات کو سونے سے پہلے اپنے دل کے اندر جھانکنا چاہیے کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے بدگمانی کسی سے سوئے زن کسی کے لیے کوئی ایسی کیفیت تو نہیں ہے جس کا اثر خود ہماری زندگی پر مرتب ہو رہا ہو اور ہمیں پتہ نہ اگر ایسی کوئی کیفیت ہو تو اس کو دل سے نکال کر اس کے بارے میں حسن زن کو جگہ دیں اس کے لیے وہ کیسے کریں لوگ پوچھتے ہیں ہم سے کہ بعض لوگوں کے بارے میں ہماری کیفیات جو وہ ٹھیک نہیں ہوتیں ہم کوشش بھی کریں تو ان کے بارے میں حسن زن پیدا نہیں ہوتا تو اس کے لیے دو تین چیزیں آپ کو بتاتا ہوں پہلی چیز یہ ہے کہ اس کی اس کی غیر موجودگی کے اندر اس کی تعریف کریں اگر کوئی ساس اپنی بہو سے ناراض ہے یا بہو ساس سے ناراض ہے یا ماں بیٹیاں ہیں آپس میں ناراض ہیں یا کوئی بات ہے گھروں کے اندر یا پڑوسی تو آپ اس کو تین دو تین چیزوں کا تجربہ کریں ایک یہ کہ ان کی تعریف کریں ان کی غیر موجودگی کے اندر اگرچہ دل پر پتھر رکھے کرنی پڑے لیکن کریں دوسرا یہ کریں کہ اس کے لیے دعا کریں اور دعا جب آپ اس کے لیے دعا کریں تو اس کے لیے خیر خیر کی بھلائی کی دنیا خود کی بھلائیاں ملنے کی اس کی دعا کریں اور تیسرا یہ ہے کہ باہم جب بھی کسی مجلس کے اندر بیٹھنا ہو تو اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالیں جس سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو اشارتاً کنا بھی کسی کی طرف کوئی بات منسوب نہ کریں اگر ان تین چیزوں کا اہتمام کر لیا جائے تو تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ اس بندے کے بارے میں یا اس بندی کے بارے میں آپ کی دل کی کیفیت بدل جائے گی وجہ جب اس پر بلا وجہ غصہ آتا رہتا ہے یا کسی وجہ سے بھی آتا رہتا ہے یا دل اسے سے ہے ٹوٹا ہوا ہے دل اس کی کسی زیادتی کے اوپر افسردہ ہے تو اس اس کیفیت سے انسان نکل آتا ہے تو کہا کہ ان نبع افم اللہ نے فرمایا کہ کیونکہ بعض گمان یعنی بعض گمان سے کیا مراد ہے کہ جو غلط گمان ہوتے ہیں عف یہ گناہ ہے یہ گناہ ہوتے ہیں کہ اس لیے کسی کے خلاف تحقیق کے بغیر دل میں اس کے خلاف کسی برے گمان کو جما لینا یہ گناہ ہے اس کی یہ گناہ قرآن نے اس کو اسم گناہ کا ہے پھر آگے فرمایا کہ وَلَا بَعْضًا اور تم میں کوئی بھی تم میں سے کوئی نہیں اس اسے پہلے فرمایا کہ بولا اچھا يَا يَا يَا اس سے پہلے ایک چیز رہ گئی اجتنیب کثیر اس کے بعد ہے ولا تجسسو اور توہ میں مت لگو ولا تجسسو کا مطلب کیا ہے اور کسی کی توہ میں مت لگو تجسس میں مت لگو کسی کے تعلقات اچھے رکھنے کے لیے یہ بہت ہی ضروری چیز ہے نجی زندگیوں کے اندر اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ سمجھ لیجئے تجسس نہ کرو کسی کے بارے ہر انسان کی ایک ذاتی زندگی ہوتی ہے پرائیویٹ لائف ہوتی ہے اس کی اس کی پرائیویسی ہوتی ہے اس میں مداخلت مت کریں کبھی بھی اور ادھر سے یہاں سے لوگوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا حکومتوں کو بھی کسی کی کسی کے لیے کسی کی معلومات کرنا اس کی ٹیلی فون ٹیپ کرنا یا اس کے پیچھے لوگ لگانا اس کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی تو وہ اس کی اجازت ہوگی اگر کسی کے بارے میں یہ شبہ پیدا ہو جائے کہ اس سے کوئی بڑا نقصان ملک و ملت کو پہنچ سکتا ہے تو اس کی اس کی جاسوسی کی جا سکتی ہے اور اس کی جاسوسی کرنی چاہیے تاکہ کسی بڑے نقصان سے بچایا جا سکے کسی پر یہ بات ہو رہی ہے نجی سطح کے پر اوپر پرائیویٹ پرائیویٹلی تو وہاں پر اس کی ٹوہ میں نہیں لگنا چاہیے کہ ہم قریت قریت کر حالات پتہ کریں اگر آپ کو کہیں سے کوئی جھٹپٹی سی بات پتہ بھی چلی ہے تو کوشش کریں کہ اس کے اوپر پردہ ڈالیں اب پردہ ڈالنے کے حوالے سے دو تین چیزیں شرعکامات سن لیں اگر کسی شخص کی برائی یا اس کا گناہ اس کی ذات تک محدود ہو اس کا نقصان اس کی ذات تک محدود ہو اس پہ پر پردہ ڈالنا چاہیے اگر اس کے گناہ کا اثر اوروں پر بھی پڑنے کا اندیشہ ہو اوروں کو بھی اوروں کے بھی اس سے متاثر ہونے کا اندیشہ ہو نقصان اٹھانے کا اندیشہ ہو اس گناہ کو پھر اس پر پردہ نہیں ڈالا جائے گا مثلاً کسی آدمی کے بارے میں آپ کو پتا چلا کہ وہ مالی طور پر بدعنوان ہے کرپٹ ہے اور اس کے پاس لوگوں کا پیسہ بھی ہے کسی بھی اعتبار سے اگر اس بات کا پتہ چل جائے تو اس کے اس گناہ پر پردہ نہیں ڈالا جائے گا بلکہ لوگوں کو اس کے نقصان سے بچانے کے لیے اس بات کا اعلان کیا جائے گا اس کو روکا جائے گا اس بات سے پھر اس کی طرف وہ حدیث متوجہ ہوگی کہ جو تم میں سے منکر کو دیکھے تو ہاتھ سے روکے ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے نہیں تو پھر کم سے کم دل میں اس کو برا سمجھے تو اس لیے تجسس بھی اس بندے کا تو نہیں ہوگا جو ذاتی زندگی کی چیزیں ہیں لیکن اگر فرض کریں کسی کے پاس کوئی پبلک فنڈ ہے آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی بتاؤ اس فنڈ کا کیا ہوا تو وہ کہے بھائی قرآن میں آیا کہ بلا تجسسو تجسس مت کرو تو آپ لوگ مجھ سے مت پوچھیں اس کے بارے میں تو یہ رعایت اس طرح کے موقعوں کے لیے نہیں ہے یہ نجی زندگی کے بارے میں ذاتی زندگی کے بارے میں آگے فرمایا کہ بلاق تب با اب اور تم میں سے اور تم کیا نہ کرو ایک دوسرے کی غیبت مت کرو غیبت کہتے ہیں کسی کہ کے پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں ایسا تبصرہ کرنا جو اگر وہ سن لے تو اس کو ناپسند اور اس میں جو ایک ہم سب سے بڑی غلطی غیبت میں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ امبع اوقات کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو جو بات کہی وہ تو اس میں ہے ہم نے غلط بات تو نہیں کی ہم نے تو صحیح بات کی ہے یہ برائی کا ذکر کیا یہ اس کے اندر ہے صحابہ نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی پوچھا تھا کہا کہ آر رسول اللہ اگر ہم حضور نے فرمایا نہ عیبت مت کرو تو کہا کہ رسول اللہ اگر ہم اس کے اندر وہ برائی واقعی موجود ہو پھر بھی ہم اس کا ذکر نہ کریں تو آپ نے فرمایا کہ غیبت تو ہے یہی کہ اس کے اندر وہ چیز واقعی موجود ہو اور تم اس کی عدم موجودگی میں اس کا تذکرہ کرو اگر اس میں وہ موجود نہ ہو اور تم کہو یہ تو بہتان ہے یہ تو غیبت نہیں ہے یہ تو بہتان ہے کسی کے اوپر اگر تم نے لگائے تو غیبت سے اجتراب کرنا چاہیے پھر غیبت کی اگلی بات کیا فرمائی کہا کہ جو غیبت کرنے والا ہے وہ کیا تصور کرے تن فکر کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے اس سے تو تم خود نفرت کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو یعنی تم فکر تمو تم اس سے نفرت کرتے ہو؟ یہ مرحبا بھائی کیوں فرمایا مراوا اس لیے کہا مرے ہوئے آدمی کو احساس نہیں ہوتا اس کے احساسات ختم ہو جاتے ہیں ایسے ہی جس کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میری غیبت ہو رہی ہے اس کو نہیں پتا چل پاتا لیکن جیسے مرے ہوئے آدمی کو اگر آپ جا کے لوچیں گے تو اس کو نہیں پتا چلے گا کیا وہ اس کو, کو جا کے مرے ہوئے آدمی کو کوئی جا کے چٹکی کاٹے تو اس کو نہیں پتہ چلتا زندہ آدمی کو کاٹے اس کو پتا چلتا حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ دیکھیں ایک صحابی تھے حضرت معائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ان سے ایک گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے گناہ کا اعتراف کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر رجم کا حکم جاری فرمایا رجم سمجھتے ہیں پتھروں سے جو مارا جاتا ہے تو پتھروں سے ان کو مار دیا گیا کساست تو دو آدمیوں نے کہا کہ اس نے اپنے آپ کو خود ہی مصیبت میں ڈالا ان پر تو کوئی گواہی نہیں ہوئی تھی ان کے خلاف انہوں نے تو آ کے اقرار کیا تو اور اقرار بندہ کیوں کرتا ہے آخرت کے گناہ سے بچنے کے لیے آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے تو کہا کہ اس نے تو دو بندے تبصرہ کر رہے تھے وزور سن رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس نے خود ہی اپنے اوپر مصیبت لی اعتراف کی اچھا وہ اعتراف بھی تین دفعہ کرنا ہے وہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ کہا کہ یار رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے مجھے پاک کر دیجئے آپ نے منہ دوسری طرف موڑ لیا وہ دوسری طرف سے آ کر انہوں نے پھر سے کہا آپ نے منہ پھر اس طرف موڑ لیا انہوں نے ادھر سے آ کر تیسری دفعہ کہا جب تین دفعہ کے اقرار تین دفعہ ہوتا ہے جب تین دفعہ انہوں نے کہا تو آپ نے فرمایا کہ ماں اس پر اللہ کا حکم جاری کیا جائے تو اس پر انہوں نے کہا تو ان بندوں نے آپ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ اپنے اوپر مصیبت اس نے خود لی اور پتھروں سے کتے کی طرح مارا کیا یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی آپ چل پڑے آگے ایک گدھا مرا ہوا پڑا تھا تو آپ نے کہا کہ وہ دو بندے کدھر گئے جنہوں نے ابھی ایک بات کی میں نے جن کو سنا تو کہا یہ ان کو بلایا کہا کہ اس کا گوشت کھاؤ اس مرے ہوئے گدھے کا پھولا ہوا گلا جستا مر کر جس طرح پھول جاتا ہے ایسے وہ گلیز قسم کا گدھا پڑا تھا آپ نے فرمایا سا گوشت کھاؤ ان کے سا گوشت کیسے تھا کہا تم نے جو بات کی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اس سے اس کا گوشت کھانے سے بھی زیادہ سخت اور کبھی بات ہے ماعض تو اس وقت جنت کی نہروں کے اندر غوطے لگا رہے تو ماس کے بارے میں تبصرہ کر رہے وہ تو جنت کی نہروں میں میں اس کو غوطے لگاتا ہوا دیکھ رہا ہوں اور تم اس کے بارے میں یہ تبصرہ کر رہے کہ وہ کتے کی موت مارا گیا اپنے اقرار کی وجہ سے تو یہ بڑی سخت چیزیں ہوتی ہیں غیبت جو ہے حالانکہ وہ فوت ہو چکے تھے فوت شدہ اسی حدیث شریف میں ایک بات اور آتی ہے کہ اس گرو موتا کم اپنے مردوں کا ذکر ہمیشہ خیر کے ساتھ کیا کر ان کی اچھی باتوں کا ذکر کیا کبھی کسی کے کسی مردے کے بارے میں برا اور منفی تبصرہ نہیں کرنا چاہیے تو کہا کہ یہ اس طرح ہے جیسے اپنے بھائی کا گوشت مرے ہوئے بھائی کا گوشت کو کھائے ادیض شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب مجھے میں راج کی رات آسمانوں پر لے جایا گیا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ناخن پیتل کے تھے لمبے لمبے ناخن تھے پیتل کے اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے کا گوشت نوچ رہے تھے خود ہی نوچ نوچ کے اپنے چہرے کا گوشت اتارتے تھے تو کہا کہ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں میں نے جب سے پوچھا کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے تھے ان کے عدم موجودگی میں ان کے پیچھے ان کی باتیں کیا کرتے تھے آج اللہ نے ان کو یہ سزا دی ہے کہ ان کے ناخنوں کو پیتل کا بنایا اور ان سے کہا ہے کہ خود ہی اپنا چہرہ نوچو نوچ نوچ کے اپنے چہرے پر سے گوشت اتارو علما نے اس پر تفصیل کی ہے کہ ہر گناہ کی جو سزا ہے اس کا اس گناہ سے کوئی تعلق ہوتا ہے انسان کا چہرہ اس کی عزت ہے عزت ہمارے یہاں کہتے ہیں چہرے سے ہوتی ہے ہم جب کسی کی حبت کرتے ہیں تو ہم اس دوسرے بندے کے سامنے اس بندے کے چہرے کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی عزت کم کرنے کی اسی لیے تو برائی کرتے ہیں اس کی ہم دوسرے کو بڑے فخر سے تمہیں نہیں پتا اس کے بارے میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں اس کے بارے میں یہ تو ایسا ہے تو اس کے دل میں جو اس کی تھوڑی بہت عزت ہوتی ہے ہم وہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے چہرے کو ہم داغ لگاتے ہیں تو اللہ اس کی سزا یہ دے گا کہ قیامت کے دن خود اپنے چہرے نوچو وہ لوگ جنہوں نے دوسروں کے پیچھے ایسی بات کی ہوتی ہے دیکھیں آپ اس سے اندازہ لگائیں اللہ کو اپنے بندے سے کتنا تعلق ہے یہ اس بندے کے گناہ کی بات ہو رہی ہے جس کے اندر وہ برائی واقعتاً موجود ہے آپ نے والدین کی ماں بیٹھی ہیں نا مائیں اپنے بچوں کی برائی کسی اور سے نہیں سن سکتی یہ تجربہ آپ کبھی کر کے دیکھیں کسی ماں کے سامنے اس کے بچے کے, کی وہ برائی بیان کریں جو اس میں واقعتاً ہے ماں پسند نہیں کرے گی اس بات کو اس کو اچھا نہیں لگتا اس کو پتا ہے اس بات پر اپنے بیٹے کو سو بار مار بھی چکی ہوگی اپنے بچے کو لیکن وہ یہ نہیں چاہتی کوئی اور اس کا ذکر کرے اور لوگوں کے سامنے کوئی ذکر کرے تو اس سے زیادہ اس کے لیے بری بات اللہ جل شاہ کو اپنی مخلوق سے ستر ماؤں سے زیادہ محبت ہے تو اللہ نہیں چاہتا کہ میری مخلوق کی برائیاں کوئی بیان کرے چاہے ہوں اس کے اندر موجود ہوں کہ اللہ جل شاہ اس کو پسند نہیں فرماتے تو کہا کہ پھر اس کے بعد وطق اللہ اور اللہ سے ڈرو یعنی ان سب چیزیں اسی وقت ہو سکیں گی جب تمہارے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر موجود ہوگا ان اللہ تواب الرحیم کہ اللہ سے ڈرو بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان ہے اس کے آخر فرمایا کہ جب انسان یہ سب سن لیتا ہے تو اس کو اپنے گناہوں پر پشیمانی ہوتی ہے آج تک اس نے اگر ایسا کوئی کام کیا ہے تو اس پر اس کو پشیمانی ہوتی ہے تو کہا گیا کہ ان اللہ تواب الرحیم ان کہ اللہ تعالی توبہ کو قبول کرنے والے اور انتہائی رحم کرنے والے ہیں کہ اس کے بعد انسان غیبت کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ علماء نے کہا ہے کہ اس کی غیبت تو معاف تو وہ بندہ ہی کرتا ہے لیکن اس کو جا کر بتانا ضروری نہیں, نہیں بتانا چاہیے کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے کیونکہ اس سے مزید بدگوانی دل میں پیدا ہوتی نفرت پیدا ہوتی ہے اچھا تم میرے پیچھے میں تم اچھا آدمی سمجھتا رہا تم میری برائیاں کرتے رہے دو طریقے کے اگر آپ وہ بندہ معلوم ہے جس لیے آپ نے غیبت کی ہے تو اس سے کہیں کہ مجھے اپنے اس سے عمومی معافی مانگ سکتے ہیں آپ کہ بھائی ہمارے اردو کے اندر کہا جاتا ہے نا کہ کہا سنا معاف کریں تو یہ کہا سنا معاف کریں بڑا زبردست لفظ ہے پرانے زمانے میں شرفاء کے گھرانوں کے اندر جب بھی کوئی بندہ سفر میں جا رہا ہوتا تھا کہیں گھر سے نکل رہا ہوتا تھا تو سارے گھر والے ایک دوسرے کے کہ اچھا بھئی کہا سنا معاف تو اس کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کے بارے میں ایک وہ ہو جائے تو اس, اس سے ویسے عمومی معافی بندے کو دوسرے سے مانگنی چاہیے کہ بھئی اگر کوئی بھی آپ کے حقوق میرے ذمے ہو جو مجھ سے ادا نہ ہوئے تو وہ معاف کر دیں یہ اگر آپ کو بندہ معلوم ہے اور اگر بندہ معلوم نہ ہو یا اس سے رابطہ ختم ہو گیا کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی ہم نے غیبت کی اب وہ ہم ان کے رابطے میں نہیں ہیں یا وہ مر چکے ہیں دنیا سے چلے گئے ہیں ان سے معافی مانگنے کی کوئی صورت نہیں ہے اس صورت میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کے لیے استغفار کرو ان کا لیے کرنا ان کے لیے دعائیں کرنا انشاءاللہ اس میں یہ امید ہے کہ آخرت کے اندر یہ چیز جو ہے اس قیبت کی تلافی کا باعث بن جائے گی اللہ جانو ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے الحمد للہ رب العلمیناعقیبۃ المطقین وصلاۃ وسلام والسلام سعید سید الانبیاء المسلیم ربنا ظلم تخفر لنا وترحمنا من الخاسرين رب ناز المدان فسن و علّ الحم الَََََََََََََََََََََََََق القاصي ربفرحمنطيرميںلَّّّّّّ نسلف ولافي ولمافت فدي دنيا وقرہ المسلكل ہُدد وطا ولافاف ولغينٰ يا اللہ ہمارے ثقيرہ قبيرہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں كو معف يا اللہ سے آج تک جتى بھى كتاہيں ہوئى ان آيات کے اندر جن چيزوں كا ذكر ہُوا ہم نے كسى كا مذاق ہو کسی كو برے نام سے پکارا ہو کسی کو تانا دیا ہو کسی کی غیبت کی ہو کسی کا تجسس کیا ہو یا اللہ یا یار ہمرحمین ان تمام گناہوں کو معاف فرما جن لوگوں کے حق کے اندر ایسے گناہ ہوئے ہیں ہمیں ان سے توبہ کرنے ان سے معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرما اور یا اللہ جو لوگ ان میں سے ہمارے رابطے میں نہیں ہیں یا مر چکے ہیں دنیا سے رخصت فوت ہو گئے ہیں یا اللہ ہم ان کے دعا کرتے ہیں ہماری دعاؤں کو ان کے حق کے اندر قبول فرما یا اللہ یا ہمر رحمین ہمیں ان اصولوں کو اپنے گھروں کے اندر بچوں کی تربیت کے اندر خاص طور پر استعمال میں لانے کی توفیق نصیب فرما اپنی نئی نسلوں کی تربیت ایسے ایسے طریقے سے کرنے کی توفیق نصیب فرما کہ یہ چیزیں ان کی عادتوں کے اندر بچپن سے ان کی عادتوں کے اندر آ جائیں اور وہ بجائے اس کے بڑی عمر میں جا کر ان احکامات کو سنیں بچپن سے وہ ان سے واقف ہوں ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما یا اللہ یا رحم الرحمین یا کرام یا, یا قیوم ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما جن کو جس قسم کی, کی بھی یا اللہ کوئی مشکل ہے مصیبت ہے سب کی مصیبتوں کا خاتمہ فرما جن کو مالی پریشانیاں ہیں ان کی مالی پریشانیاں دور فرما جن کے کاروبار میں مسائل ہیں یا اللہ ان کو برکت کے ساتھ حلال روزگار وسیع اور فراخ نصیب فرما یا اللہ یار حمرین جن کی اولاد نہیں ہیں ان کو نیک اور اولاد اولادہ فرما یا اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی اولاد کو آخرت کا ذخیرہ بنا یا اللہ یا رحم حمرین یا دلجرالِ کرام گھروں کے اندر باہم آپس کے اندر محبت کا ماحول پیدا فرما آپس کے اندر دلوں کو صاف فرما دے ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور جڑ کر رہنے کی توفیق نصیب فرما ہر قسم کے اختلاف اور انتشار کو ہمارے گھروں سے دور فرما دے یا اللہ یا رحمن الرحیمین یا غجران الاکرام ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ یا رحمن الرحیمین قبر کی زندگی کی تیاری کی توفیق نصیب فرما آخرت کی مناظر میں سے پہلی منزل ہے اور بڑی کٹھن منزل ہے یا اللہ ہمیں اس کی صحیح تیاری کی توفیق نصیب فرما آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور یا اللہ مرتے ہوئے ایمان کے اوپر موت نصیب فرما کلمہ طیبہ کے اوپر موت نصیب فرما توحید پر موت نصیب فرما دنیا سے مرخص ہو تو یہ کلمہ ہماری زبانوں پر جع فرما لا اللہ محمد الرسول اللہ رسلی اللہ تعالیٰ خیری خلقی محمد رسو اجمعین برحمتِ